ہمارے اور ان کے درمیان میں جو بنیادی طور پر کچھ عقائد میں اختلاف ہے ان میں سے ایک عقیدۂ توحید ہے توحید کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اپنی صفات اور اپنے اسما اپنے افعال ہر اعتبار سے واحد ہے یا شریک ہے نہ ان چیزوں میں اس کا کوئی وزیر ہے نہ مشیر ہے نہ اس کا کوئی نائب ہے اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے معبود صرف وہی ہے کوئی اور معبول نہیں ہے مسجود صرف وہی ہے کوئی اور نہیں ہے اور نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے اولاد ہے ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے ہمارے یہاں اہل اسلام کے یہاں جو عقید توحید کا تصور ہے وہ یہ ہے لیکن ان کے یہاں جو عقید توحید کا تصور ہے وہ توحید نہیں بلکہ صنویت ہے صنویت یعنی ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ حضرت وزیر علیہ السلام کی نسبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وزیر اللہ کے بیٹے ہیں وقت اور نب تو یہ صنعیت کے قائد ہیں یہ توحید کے قائد نہیں ہیں ایک فرق تو یہ ہے اور دوسرا فرق یہ ہے جیسے کہ بدلایا کہ ان میں بدپرستی بھی آ گئی ہے اور یہ بتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں جبکہ اسلام میں کسی طرح کے بت یا مزار یا پیر یا قبر وغیرہ کسی یا پتھر یا مورتی جو بھی چیز ہو اس کی عدالت کا تصور بھی نہیں یہ شرک ہے اور یہ عقید توحید کی روح کے خلاف ہے دوسرا ہے عقید عصمت انبیاء انبیاء کرام عالم السلام اہل سنت و جماعت اہل اسلام کے ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہیں قبا سے تو معصوم ہیں ہی اور تقریباً سب اس بات کے بھی قائد ہیں کہ شغائر سے بھی انبیاء معصوم ہیں سغائر سے بھی معصوم ہیں اور کبا سے بھی معصوم ہیں باقی رہی یہ بات کہ عرض میں بعض انبیاء کی طرف جو گناہوں کی نسبت کی گئی مسن پاسا آدمر بہو وغیرہ تو یہاں تو عیسیان کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے اور قرآن میں کی گئی ہے اور کچھ نسبتیں ایسی ہیں جو حدیث میں کی گئی ہیں مثلا ماں کا ابراہیم اللہ صلاح سے زیبات کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین موقعوں پر جھوٹ بولا اب ظاہری ترجمہ اس کے یہ بنتا ہے تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی نسبت قرآن میں انبیاء کی طرف کی گئی ہے اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی نسبت احادیث میں انبیاء کی طرف کی گئی ہے مگر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لفزش ہے یہ گناہ نہیں ہے گناہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی نیت سے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا جائے اور یہاں پر ایسا نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اس کی رضامندی اور اس کی ہمیشہ اس کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ان لوگوں نے جو کام کیے ان کا یہی مقصد ہے حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو جو جھوٹ کہا گیا تو مجازم کہا گیا ایسے کہ حقیقت میں وہ جھوٹ ہے ہی نہیں بلکہ وہ توریہ کے قبیل سے ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو لہٰذا یہاں پر اگر ان کو گناہ کہا گیا ہے تو یہ حقیقی معنی کے اعتبار سے نہیں کہا گیا بلکہ مجازی معنی کے اعتبار سے کہا گیا ہے اور انبیاء اہد سنت و جماعت کے نزدیک معصوم معنی خطا ہیں جس طرح کی فہرست گناہوں سے معصوم ہیں لیکن ان کے یہاں انبیاء کی عصمت جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ عجیب عجیب باتیں ان کی منصوب ہیں مثلاً ایک بات ان کی کتابوں میں یہ دیکھی گئی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی پوری رات کشتی لڑتا رہا اللہ تبارک کو تعلی پوری رات یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کشتی لڑتا رہا اور کوئی کسی کو گرا نہیں سکا یہ ظاہر ہے کہ بہت انتہائی گستخانہ نسبت ہے اسی طرح ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت میں درجہ کی ہے اسی طرح حضرت علیہ السلام کے بارے میں لکھے ہے کہ وہ اپنے وزیر اوریا کی بیوی بی پر عاشق ہو گئے تھے اور اس سے بڑھ کر یہ آگے بات اس کا تو کہنے کو بھی ہمت نہیں ہے لیکن کم نے اپنی کتابوں میں اور اسی تورات کے جو نسخے ہیں ان میں یہ باتیں موجود ہیں جس سے مجبوراً کہنا پڑتا ہے یہ کہتے ہیں کہ حضرت دود علیہ السلام کی بیٹیوں نے ان کو شراب پلائی اور پھر ان سے جمع کیا تاکہ دود علیہ السلام کی نسل ان سے چلتی رہے وہ بند نہ ہو تو اب اس طرح کی باتیں ہیں اس کے علاوہ شرک کفر چوری ڈکیتی یہ ساری نسبتیں انہوں نے انبیاء کی طرف کی ہیں تو انبیاء کو چاہے یہ زبان سے کچھ بھی کہیں لیکن ان کی کتابوں سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ انبیاء کو معصوم نہیں سمجھتے یہ عقیدہ انبیاء کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں ان کے اور ہمارے عقیدے میں جو فرق ہے ہمارے یہاں عقیدہ یہ جی ہے فرشتوں کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی کی انتہائی برگزیرہ مخلوق ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نور سے پیدا کیا ہے اور آصم اللہ فال ہر طرح کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے وہ معصوم ہیں کسی طرح کے گناہ کا ان میں وسوسہ کیا پیدا ہو گیا جب گناہ کا مادہ ہی ان میں موجود نہیں ہے تو لہٰذا وہ ہر طرح کے گناہوں سے معصوم ہیں اور جن فرشوں کی طرف جن لوگوں نے نسبتیں کی ہیں کچھ گناہوں کی مثن حارود ماروط وغیرہ کی طرف تو یہ بکواسات ہیں خرافات ہیں ان کا عقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور تمام کے تمام فرشتے جو ہیں وہ ہر طرح کی معاشیت سے لغزش سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے محفوظ ہیں اور معصوم ہیں اللہ نے ان کو پیدا کیا اللہ ان کا خالق ہے اور وہ اللہ کے مخلوق ہیں اور وہ اللہ کی ملکیت میں ہیں تو اللہ ان کے مالک ہیں اور وہ اللہ کی مملوق ہیں اور یہ اور بات ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں کچھ انسان ایسے ہیں جو تمام فرشتوں سے افضل ہیں جیسے کہ انبیاء ہیں کچھ فرش کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو خاص فرشتوں سے افضل نہیں ہیں عام فرشتوں سے افضل ہیں اس طرح کے عزیشوں میں اس کی تفصیل آئی ہے کچھ فرشتے افزد ہیں کچھ انسان افزد ہیں یہ جی ان میں باہمی تفاظل کی وہ ایک عہد مقرر ہے لیکن یہ کس طرح ہے تو وہ اللہ تبارک کو ہی بہتر سمجھتے ہیں اس سے زیادہ فرشتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتے بڑے فرشتے ان میں جو سب سے افزل ہیں وہ چار فرشتے سمجھے جاتے ہیں حضرت جبرا السلام حضرت القاعید السلام حضرت اضرائی السلام اور حضرت اصرافیل علیہ السلام پھر مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں کسی کا کام ہے پہاڑوں کا نظام سنبھالنا کسی کا کام ہے بارشوں کا نظام سنبھالنا کسی کا کام ہے انسانوں سے روح کو نکالنا وغیرہ وغیرہ تو یہ مختلف طرح کی ڈیوٹیاں ہیں فرشتوں کی اور بہت بڑی جماعتیں ہیں ان ڈیوٹیوں کو ادا کرنے والی اسلام میں جو فرشتوں کا تصور ہے وہ یہ جی ہے لیکن ان کے یہاں ایک فرشتے انسانوں سے افزل ہیں دوسرا قول ان کے ہاں یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں یہ یہ یہ بات بات انہوں نے زبور میں کہی ہے تیسری بات یہ ہے تیسری کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر ہیں یہ بھی زبور کی بات ہے اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کے مشیر ہیں اللہ ان سے مشورہ دیتا ہے یہ کتابیں پیدائش میں کہا ہے اسی طرح ایک بات یہ کہی ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں یہ بھی پیدا کتاب پیدائش میں کہا ہے اور یہ کتاب پیدائش میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کی ایک جماعت گناہگار ہوئی ہے اور انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے اور ایسے اس طرح کے ہارود مارود وغیرہ اور, اور اس جو نام آتے ہیں ان کے یہاں تو انہوں نے ایک تو یہ کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ نظریۂ اسلام کے خلاف ہے اسی طرح ان کو اللہ کا لشکر قرار دینا یہ تو ٹھیک ہے لیکن ان کو اللہ کا مشیر قرار دینا یہ بھی غلط ہے اور ان کی طرف گناہ کی نسبت کرنا یہ بھی غلط ہے یہ تین چیزیں ان کی ہم سے ڈیفرنٹ ہیں اس کے بارے میں تخلیقی کائنات دنیا کو کس نے پیدا کیا اس کے بارے میں ان کا اور ہمارے نظریہ تقریباً سیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دنیا کے خالق مادق ہے اسی نے دنیا کو پیدا کیا بغیر کسی غیر کی شرکت کرے اور نظریہ آخرت جو ہے ان کے پرانے یہودی تو اس کے قائل تھے اور تم نے وہ حدیثیں پڑھی ہیں کہ جب کچھ یہودی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے پوچھا کہ دوزخ میں کون جائے گا تو انہوں نے کہا کہ کچھ دیر کے لیے تو ہم جائیں گے اور پھر ہم نکلیں گے پھر ہماری جگہ تم جاؤ گے اور ہم سارے جنت میں جائیں گے کہ ہم دوزخ میں جائیں گے نہیں اور اگر جائیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے بعد میں تم لوگ ہماری جگہ پر کرو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جزیر رہو تم ہی اس میں رہو گے اور ہم جنت میں جائیں گے تو بہرحال پرانے جو ان کے یہودی تھے ان کے یہاں یہ تصور تھا کہ آخرت ہے اور جنت ہے اور جہنم ہے تو وہ اس بات کو مانتے تھے اور اس کے اعتبار سے جو ان کے عمل تھے وہ اپنے عمال کو کرتے تھے لیکن موجودہ دور کے یہودیوں نے تقریباً تقریباً اس بات کو چھوڑ دیا ہے اور ایسے ہی کہنا چاہیے جس طرح کہ ہمارے یہاں سے ادھر مسلمان کہ وہ نام کے تو مسلمان ہیں لیکن ان چیزوں پر ان کا وہ یقین نہیں ہے جو یقین ایک مسلمان کی شان کے اور عقیدے کے مناسب ہے اور جو ہونا چاہیے تو زبان سے اگر سکھیں بھی دیں لیکن دل سے وہ جنت جہنم وغیرہ اس طرح کے عقیدوں کو ایک وشو سے سمجھتے ہیں یا دل سے مانتے نہیں یادل دل سے اس کے بارے میں شکوک وغیرہ میں مبتض ہے تو تقریباً تقریباً موجودہ دور کے یہودی جو ہیں ان کا بھی یہی حال ہے یہ تو ہو گیا ان کا اور ہمارے یہاں عقائد کے اعتبار سے ان میں اور ہم میں فرق اور جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے حقوق کی دو قسمیں ہیں ایک حقوق اللہ اور ایک ہیں حقوق العباد اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق تو اللہ کے حقوق کا تعلق جو ہے وہ زیادہ عبادت سے ہوتا ہے تو ان کے یہاں عبادت باقاعدہ اہتمام سے ہوتی ہے لیکن عبارت پہلے حضرت علیہ السلام کی زندگی تھی تو ہی اللہ تبارک کی عبادت کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے ان کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ اپنا بت بنا جیسے میں نے کہا کہ بال اور مولک اور فروس کا نام یہودہ رکھ دیا تو آہستہ آہستہ اس یہودہ کی عبادت کرنے لگے اسی سے اپنی حاجتیں مانگنے لگے اپنی زبانوں میں پھر بعد میں انہوں نے ان ساری دعاؤں کو جو یہ مانگتے تھے ان کو نظم کی شکل میں بنا دیا اور اب یہ اپنے اسی منظوم کدام کو پڑھتے ہیں دعا کی نیت سے لیکن دعا اللہ سے نہیں بلکہ یہودی سے مانگتے ہیں البتہ یہ ایک ٹوپی پہنتے ہیں ٹوپی یہودی ٹوپی مشہور ہے ان کی جو اصل بنیادی ٹوپی ہے یہ جو سرکل ہے نا سرکل صرف اتنے حصے کے لیے ہوتی ہے جادی ٹوپی ہوتی ہے اور اس میں جو ان کا قومی فلگ ہے جھنڈا ہے اس میں جو ستارہ بنا ہوتا ہے عام طور پر جو ستارہ ہے یہ پانچ کونوں کا ہوتا ہے نا لیکن ان کا ستارہ شاید چھ یا نو کونوں کا ہے کتنے کانر ہوتے ہیں چھ ہوتے ہیں نا چھ کونے ہوتے ہیں اس میں تو یہ وہ ستارہ جو ہے وہ اپنی ٹوپی پر بھی یہ رکھتے ہیں اور یہ اپنی قومری पर کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایک اور چیز جو آج کل مشہور ہے اور تم نے شاید یو ٹیوب بھی دیکھی ہوگی اور بہت سارے لوگوں اس کو ڈالا بھی ہے کہ یہ وہاں پر مسجد اقسا کی دوسری طرف جب یہ عبارت کرتے ہیں تو ایک دیوار کے پاس جا کر روتے رہتے ہیں اس دیوار کو دیواری گریا کہا جاتا ہے رونے والی دیوار یعنی وہ دیوار جس کے پاس جا کر رویا جائے اور وہاں جا کر حقیقت میں یہ دجال کو پکارتے ہیں کس کو پکارتے ہیں دجال کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو کب آئے گا ہم پر ظلم ہو رہا تاکہ دنیا میں ہماری حکومت قائم ہو جائے ایسا جو بنیادی دعا ان کی ہوتی ہے وہ درجات کو پکارنے کی ہوتی ہے حقوق و جباد میں جو ہے ان کے مذہب میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے باقاعدہ حقوق و جباد کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے لیکن تھوڑا سا ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں عورت جو ہے یہ انسان ہے عورت کیا ہے انسان ہے اور اگر اس کا کوئی غریبی رشتہ دار مر جائے کہ جس کے ساتھ اس کا زمین فروز کا رشتہ بن سکتا ہے تو بقا لگی اس کی وارث بنتی ہے اور اگر عورت مر جائے تو بعد کے جو وارث ہیں اس کے رشتہ دار ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں تو وہ بھی اس کے مرد کے وارث بنتے ہیں ان کے یہاں عورت جو ہے یہ وارث تو بن ہی نہیں سکتی لیکن اگر کوئی آدمی مر جائے اور وہ عورت کو چھوڑ دے تو عورت بھی میراث کی طرح تقسیم ہوتی ہے عورت بھی میراش کی طرح اس کا یعنی وہ منتقل ہوتی رہتی ہے وارثوں کی طرف اور واقعہ وہ اسی طرح تقسیم ہوتی ہے تقسیم کے مطمئن مطلب کہ تم ٹکڑے ٹکڑے کر دو بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایک کو مل جاتی ہے کے بارے میں بہرحال ان کا تصور یہ جی ہے اسی طرح ہمارے یہاں عقیقہ جو ہے اس کو اہتمام سے ادا کیا جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں عقیقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی طرف سے دو بکرے اور اگر بچی پیدا ہو تو اس کی طرف سے ایک بکرا یہ عقیقے کے طور پر صدقہ کر دیا جائے ان کے یہاں بچے کی طرف سے تو بکرا ہوگا لیکن اگر بچی پیدا ہو جائے تو اس پر کوئی عقیقہ نہیں ہے اس کے علاوہ ان کے ہاں اور بچیوں کے خطنے کا بھی رواج ہے اسلام میں صرف بچوں کے خطنے کا رواج ہے بچیوں کے خطنے کا رواج نہیں ہے لیکن ان کے ہاں جو ہے بچوں اور بچیوں دونوں کے خطنے کا بھی رواج ہے ان کی جو مشہور عیدیں ہیں یا تہوار ہیں یا خوشیوں کے دن ہیں یا رسم و رواج کے دن ہیں ان میں سے ایک تو ہے یوم سب ہفتے کا دن ہفتے کے دن ان کے کاروباری لوگ بھی اپنے کاروبار بند کرنے کو لازم سمجھتے ہیں جو بزنس مین ہیں وہ بھی اپنے کاروبار کو بند کرتے ہیں اور یہ سارے لوگ اس دن کو اختتام سے مناتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور ہے جس کو عیدی فصیح کہا جاتا ہے عیدی فصیح اساد کے ساتھ عیدی فصیح جو ہے اس دن ان کو مصر سے آزادی ملی تھی تو اس کی خوشی میں یہ جی مناتے ہیں اور آٹھ دن تک یہ جی اس خوشی کو مناتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد ہے یوم خمیس یا یوم خمسین دونوں کہا جاتا ہے تو یہ جی عید فصیح کے پچاس دن کے بعد اس خوشی کو یہ جی مناتے ہیں اس کے علاوہ ان کے یہاں ایک اور رسم ہے جس کو یوم پوریم پوریم یا پوریم کہا جاتا ہے اس میں حام کے ہاتھوں سے اس دن ان کو نجات ملی تھی تو اس خوشی میں یہ اس دن خوشی کو مناتے ہیں اور عید مناتے ہیں ایک اور ہے یوم چولو کا جی یوم چولو کا یہ شامی افواج کے خلاف جو انہوں نے جنگ کی تھی شام والوں کے خلاف اور اس میں ان کو فتح حاصل ہوئی تھی یہودیوں کو تو اس کی خوشی میں یہ اس کو مناتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور دن ہے یوم پاتز, پاتز مت یوم پاتزموت اس دن ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی فلسطین میں اور یہودی اپنی حکومت کے قیام کی کے خوشی میں اس دن کو مناتے ہیں اس کے علاوہ ان کے ہاں قربانی بھی ہوتی ہے قربانی میں جانوروں میں بھیڑ اور بکری ان کے پسندیدہ جانور ہیں قربانی کے لیے اور پرندوں میں سے فاختہ اور کبوتر پرندے قربانی کے لیے. یا تو ہر دن صبح شام ہو اور یا دن ہو ساتویں مہینے ہو یا ساتویں سال ہو یا انچاسویں سال ہو سات کے عادت کی ان کے یہاں بہت زیادہ اہمیت اور اس کی بہت زیادہ قدر ہے اچھا جی یہ باتیں بھی